السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اتوار نوالکا آتے ہوئے عقائدہ انا اپا دنی درست درست نمبر بیس و سل اعتقادی قرآنی پاکی وانی گدان لکھو شرائط سنچو ست پر ونہا شوشیل ستا ہمارکا گفنو قرآنی پاکی دے موضوع انتہائی اہم موضوعات کنننن اسلامینو اسلامین تمام تعلیمات کنگامی اصل مرکز پر منباب منبع پر و, و یا سحم شعوین مسلمان نے عزت پو یا صحما شعبے کا عمل بے نوتن مسلمان کن حیات و بقا اور دوام پو یا صحما شعبے کا عمل بے اسلام اسلامی حاکمیت کو دنیای کا یا صحما قرآن دامن لڑسل بھی اور جو قوم صحما شعبوں سے جتنا نزدیک ہوتا جائے گا جو معرف کن اس سے قومی ناجون جتنا جو جیسا ہمہ شعبی تعلیمات کو عام بحث دیک بو ترخیر اللہفین دیو احکامات کو زندہ بحث دیکھم بو ترقی اللہفن شاذ بنانا جیسا ہمہ شعب و امبو خدائے سبحان رحمت کو پھر نصرت و ہمیشہ یہ امبو بجفن اور گا قوم چیز جیسا ہما شعبوں نے جیسے تھاری ہوئے احساپ ہو دین نورانی تعلیمات کن نے جیسے تھاری ہوئے احساپ ہو جیسا ہمہ شعبی احکامات کن موذن بے شدنا نہاری حسم بد بہن قوم بداط نہ دنیا خدائی شہزوں سے معرومات بن اور آخرت معرومات بن شمہ شعب عظیم شعبین خری زندگی نوں مدال نے بار بار امت پہ لا دو گران بہاد چیزرین مضانا بن شفاط بن اور تارک و کتاب کتابہ حبل مملوز میں معاوِ نسمائے والے کھیتی درمیان بھی نشو چو اور باری قرآن قدر چیز نشر خدائے سہم چھو جو خدا نہ بندوں بر نمی نہ سین جو ایک شرح اللہ پاس ایک کے پاس ہے ایک شراء بندوں کے پاس ہے اور غذا الحکم بلے بندن کُرانی جام لے چلے خدا, خدا تک پہنچنے کی کوشش کرے فرے جی بہلبیت اظام دام الشن بخون سیرت طیب اللہ ذلبۃمہ قرآن تعلیمات کُنی محافظ اور نے نگان خدا سے خون جو وارث بے خون حضرت پہ آمد ہیں یا قرآن پر زندہ یا پن یا قرآن حقم کُنی صولہ تحریر بھی مجوبہ سولہ جین و منمانی کو مجوبہ غلط تشرح سے مجوبہ امت بولا صحیح لم بوتن شافت جو اہل ذمہ دارین باخون ترقی کا توسی سب کچھ قربان مینے قران میں زندہ ہے فتنتوں تو جس طرح ہمارا قرانی واری دین لا خوش عقائد, کن عقائد کی شاستے یہاں پر بنیاد ہے عقائد نظام سنچت کہ قرانی بنیادیں مت بنیاد ہے عقائد دین کی قران یہ ذکر کا ادعا ہے واجب ان کے قرانی پاک تورات انجیل زبور اور دیگر آسمانی صحیفوں میں خداں دال میں صحمدات مصیح حضرت خدان صعی مجھے حضرت شاستان اور قرآن لفظ <سؤال> معنی ہر لحاظ کا قرآن لباقیہ آسمانی صیفوں نے گاہ خلا فضلت خدا سے دین گاہ کی کا میں چک ذمہ داری خدا سے اما قرآن باغ نگا قسم دین صلی اللہ تب چیتا ہوں اجپے دین آ کم میں دین آ تھل چکت خدا دعالم میں دے نو امت بلا سختی کا منع بھی نہیں امب امبو خدا العالم کے گذات پہ سنجے صاحب قرآن حفاظت ذمہ داری خرصت چھپ قانون خری صاحم قرآن میں کسل میں نُ نزل نذک رو اللہ حضر خود نئی غیز گزمزات دے قرآن حرسطہ ہندو حفاظت دکھن پنائی غیز ذات پر اور کسل مضلع الباطل میں بے نظی من الخل باطل اللہ جستاحمہ شعبے کا اگار و دن جو داخل واد پی دین و تحریر چویات معنی وخم کی بدل چتامات پھی سلغس مت پن قرآن ایک دخشندہ ستارے نو حقیقت پر نمایاں واضح پنجرے خدا سے وادہ مِل قرآن لسنت من اور چیلنج مل خدا سے سول دین شخو قرآن تو ہاں کیوں س قرآن تو حیاں شعبے کیوں درست دون دس سورہ دین دو مینا ایک سورہ تو سم ایک آئے کیوں جیسے لیکن دے زبان انسان گنگاما جمع سونا خون لچنگ سمے آج سنس قرآن عربی زبان فساد و بلاغ دیت کے ایک آیت قرآن مقابلے کیوں مین بھی وجہ سے کہ خوں سیدھے آسان لذب و چرنا پیغام جیسے اب جنگ شروع جنگ بدر توف ہو جنگے ہو تو فوجنگ ہو تو ہو چوکو شوق جنگ کن مشکن مکہ سے بس خوات مکہ تو ہو جنگ ہوازن تو ہو جنگ, جنگ جنگ تو ہو جی اسلامی کا مسلط بیعت پک ہو کوشش بھی لیکن ہر میدان خدا ہونے خون شکست میں قرآن برکت کا مسلمان فطح میں یہودی سا ہر قبیلہ سے قبل بنی قرضین سے بنے نظیر سے بنے قینقین سے آج گاؤں سے قرآن جس ہر ممکن مخالفت بخبر والوں گام سے لیکن خدا سے جم گا ملا ہر میدان کے شکست بند اور قرآن خری حت پر خدا سے دنیا کے کھت اور خون نے تو آیا چی خون چاہ پہ آیا مشکل لمبا اختیار میں خدا سے خون صحما قرآن برکت کے شکست بند بھی شعبی عصلمان کو لیا تحمہ شوب البن خوزت اور دنیا حد میں اس کی جتنا قرآن سے دور ہوگا اتنا مسلمان بدبا ہوگا جتنا قرآن سے نزدیک ہوگا اتنا مسلمان اعباعزت ہوگا یہ فرض یہ انسان سے ہر انسان جتنا قرآن سے نزدیک ہوگا اتنا کھو وہ خدائی سے کریں پن واضن قرآن آیت کن معنی معفوم سمجھیں کیوں میں گا کا قرآن ترجمہ و تلاوت ہوا سکا قرآن حقائق ان مزن لحاظ کا قرآن حقائق کا عمل بے لحاظ کا جتنا جو شکست آگے خوشی جن و محنت بس پتے خو خدانی اور وطف اور انسان جتنا قرآنِ تاری سونخ ہوتے قرآن ترجمہ تلاوت خلا تسواں مسونا قرآن غائط ناویت بھی خلا توحفیق مسونہ اور قرآن جیسے ہر ممکن زاویے سے قرآنِ حاری سونخ ہوتے انسان خدان تاریف اور قرآن معرف کو نکاح کا عمل بھی حوالے کے قرآن حالث انسان جو نیا بدوت بن شجنو یہ واظم کتاب ہے کہ جو مسلمان کی نفرے سرأۃ الم السکیم ب خدا سے قرآن قرآن بخائند شعبین کا سل میں شعب یو سرأۃ صراط المستقیم دی شعب سے امت بلا کھٹران سے المر اللہ سید علام اللہ رہنمائب انزس اور دل صحمہ اللہ نور نورزد ہدایت انس مصباح انس شراک انسس ہدایت جو تمام اوصاف ہدایت تمام ضمانت گاہ خدا سے قرآن حوالے کا دانس نے ہدایت اور کی جو, جو کبھی خواہاں تھا خاموش میں واد بات پی قیامت باقی خر پر اور تمام اسلامی فقی مسائل ان حدیث ان سکھ عام اعتقادات ان سکھ جن کا میری صحت صنعت و قرآن پاگنہ بنو دوہرے قرآن غذائیں جتنا ہو سکے گزان قرآن وضن کوشش بی یا قرآنات اولاد کن لستا جتنا آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا سکتے ہیں کوئی تجمہ تشریح پڑھا سکتے ہیں معنی مفاہیم پڑھا سکتے ہیں جو یہ علمی حقائق کن آگاہ جیسے عانہ العات اولاد کنین ہوتے بے اولاد کن مصالحت بےلاق عمل عانہ الحماعت الماط وطفن قرآن سے اتاریوں سے انسان خدا باد مطلب پر خدا نے اور میعاد فون تو دیہیم عظیم و اہمیت و فضلت کو حدین واد اور ساتھ ہی دین الدین سید ہے حضرت شاست بھی آپس وشور زقعین و قرآن والین بہشک شرائے ویسد کہ خریف دور پر دن بھی نوں مسلمان کو نو نینوں ایک بہشک شرا قرآن والینوں ان مند بن بن وبا سے حکمران کو بنع حکمران کو نہیں مسلمان کو لیا بحث کنہیں غیر ضروری بحث کنی بھی یونی کن مبتلا سیاح سنیں یوں نہیں علماء کو چکل زیر چکے غروب بندبی سے فرقہ بندی سے تیاتیاں رونوں میں چون اخبار اور میون لا خطی حکمرانی طور ترقی کا اعتراض بھی فرصت کا ممین ملا فیوں بھی جن سیاسی مسئلہ ان پر دو بہرخوں ایک بہت اہم باش یہ چلا کہ قرآن ہادی سنا یا قادیم زبی کا جی کا بحث اور بہت بڑا مہمانوں نے ہاں جی، ہنگاموں سونفن اور ارتدا تھا چینچی وکا قاتل و غالت گری سونفن مسمان کنیکا دی نظر وکا تو حضرت شاید شاید شاید شاید دی نظر اتنی بہترین انداز کا خریف حل ویت جس طرح اِمۂ علیہ السلامی کسل کنی سافذ نقل تو سوست یاپسی باحث وہ قرآن حادیث حادث ماللہ کو دو الظبی ہر وہ چیز جو ایک وقت نہیں تھی بعد میں وجود میں آئی ہو زمانت کی اہمیت بھی جو وجودوں بھی مصبوع بالعدم علمی صلاع نو ایک چیز جو پہلے نہ ہو بعد میں وجود میں آیا دولہ حادث ذروعی وہ قدیم چلزم وہ چیز جو ازل سے ہو دولہ قدیم ضرورت بھی وہ نیت بھی چیز کو ازل سے ہو تو جو کہ قرآن نے صفحت کو صفحت قرآن قدیم نہ یا حادث تو میں اسلام جیون غروب مندی سن سوش کے علیہ قدیم علماء کن زیادہ تر حامی و حادث علم کے عالصنت یہ قدیم علماء زیادہ تر قدیم علم کا خون چک اور جو بہت بڑا بنو میاں بن و عبا سے حسنِ حکمران کن جیون مسمان کن اور جو, جو علماء کن جی باپین قتل سن. اور مسلمان کن قتل وغیرت غری سوس جی کا بہت بڑا اختلاف اور خدمت کھڑا سوس شص بحاب کا سلم بھائی جو ہے یہ قرآن والی کا قادیم انضربت ہو اور ہر لحاظ جو, جو ہے کا سلم قرآن ایسی چیز نہیں بلکہ سلم قرآنِ باک جو ہے خو دین خو ایک زاویے سے خدا حادثہ نظر ونگین ایک زاویت سے خلا قادیم نظر وغیرہ قرآن دین شعبے میں نہیں اس کو آپ کئی زاویے سے نہ دیکھی جا سکے ورنہ قرآن کئی کا زاوی کاستین میں شعبوں اس لحاظ سے کہ پیاستہما پیامبر پی پی فیاپو کا وہی نزول سلسلہ واپ دن بینوں قرآن انسان کو نلا پا قرآنہ میں نبا فہمیت پا یہ خاص زمانے کی نا فہ چالیس سال عمر صوبہ اللہ قرآن باش تیس سال یا عرصی بس اور ایک خاص زمانی بس اور دو نے پڑھا جانے لگا لکھا جانے لگا اس سے پہلے نہیں تھا تو دینوانی کا قرآن شاید کا سلم جو الحادث زین عمین یعنی گوپا دیب زکا مت پا اب اس طرح قرآن کو پڑھا جانے لگا لکھا جانے لگا لوگوں کے ہاتھوں میں آیا ایک مخصوص زمانی والنہ تو دینوانی کا قرآن الحادثہ میں اور اس حیثیت سے کہ قرآن علم الہی کا حصہ ہے عزل الاضحل سے خدا قرآن تحفہ قرآن پر علم کن خدائی علمی خزانے تو علم الہیہ حصہ میں انوانی کا قرآن بلکہ علمِ علم خواہ علم حصہ دی حیثیت پہ غلطانہ علم الہ وہ خدائی صفات کن علم الخائے صفات کن عین اور تمام مسلمان علماء کا اتفاق فرقون تھا خدائی صفات کنگامہ بل نجما ازلی یعنی خدا جب سے ہے خدا علیم ہے شتخن بادشاہ خدا جب سے ہے سمیع ال بصیر تھونخن بادشاہین خدا جب سے ہے القیم ان جب سے صاف حیات ہے کائنات بقا بخری کا زو ارادہ ہے زو کلام ہے جس سے صاحب ارادہ خری خاق و صاحب کلام ہیں تو جس جی طرح خدا تعالی تمام صفات گاما صفات عظیم دونوں علمی صفات پسند عظلین جب سے اللہ ہے ایسا نہیں کہ اللہ ایک وقت اللہ ہو اور علم سے محروم ہو سب لاتی علم کو جغل حاصل بس علم سے قرآن خود فرمارے تم لوگ جب مانگ کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا تو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ عالم الشیٰ قرآن حاضر لیکن اللہ ایسا نہیں جس طرح ذات و ازل سے اب تک جب سے ہے اور جو عزل سے ذات ہو حانے ہمیشہ سے جو ہے غذات و علی جس طرح ہائی ہے ثابت حیات قیم علم و علم بھی ہے پھر تو دو دوبر اللہ تعالی ذات کو ایک صفات ان میں نوانے گا خدای صفات کُن قدیم خدای ذات کو قدیم خدای صفات کُن قدیم دے نوانے گا قرآن قدیم سائیں ان میں قرآن شاشر کے سلم دوبہر قرآن ایک زاوی سے قدیم ہے ایک داوی سے حادث ہے ورنہ مسلمان کن دین و قرآن آیا حدیث نہ قدیم کا بیعت پہ دی جگڑا نہ فساد نہ جنگامہ حقیقت مزین موان بس فط بن میں نقرآن کو کئی دعوی سے دیکھا جا سکتا ہے اور دوبرِ قرآن جو ہے وہ حادث صاہین قدیم شاہین ایک خاص زمانے سے پڑھے جانے لگا لکھا جانے لگا پیامر فیم باؤش رسند دیہ حادثن یعنی غبا نے مت بھی تاجود سامان تو پھر شعب کی حیثیت کا غفا ن بسمت خود بھی آپ الت ابالانہ 40 سال ابالانہ تیئس سال عرصی باسند دے حیثیت بھی گا۔ عماں علمی اللہ علمی حیثیت کا قرآن چونکہ خدان طالم ضاللہ اظہر الاد سے حضر الاض سے ہر چیز علمیت اور قرآن پہ تمام معلومات کو نصاب خدا العلمیت خدا خواہی کھری سہمزات علم حسین تو دوپہر علم الٰ قدیم علم قرآنِ پاکستان قدیم علمت کو دی عمتی عاقد عن و چند و قرآن ایک قدیم سا حادث سا ایک لحاظ سے کہ خاص زمانے میں پڑھے جانے لگا خاص زمانے سے لکھا جانے لگا تو دِ حضا کھو حادث درد اور علم الہ کہ حسن میں لحاظ کا قدیم علم تو حضرت شاست کی وہ لوگ جو حل نہ حرض سے قرآن صرف قدیم اور حادث اندرہن جنگ اللہ کافر اسلام خون کے خلاف حدوت عام اور سی قدیم انت اور حادثر قدیم انسان کُ اللہ چاندرت اور کھولا اچھا اسلامی نہ خارص بے کوشش بے جاسدین کھو لا حقیقت پہ مجن مت پہ وجاسک جو بیت بِن حقیقت پہ یہ قرآن دونوں داویے سے فو قابل اطساف ہن خو حادثہ ایک زاویے سے قدیم ایک لحاظ سے ورنہ سوچی سے اچھا جو ہر لحاظ سے قدیم حادثِ نا کو نہ حقیقت پوشدہ جاہل تو جاسکت قرم دین و نان خصوص السلم خلا شین کی کھلا دی پچیدہ بحث کنین با بس قلم اشادت نقر آبص اشد اللہ حضر ارشد اللہ محمد رسول اللہ حضر اور جی اقرار اور شائم بص اور رضا تو کی اور زکوٰۃ بن اگر صاب مال سونا حش بص اور کھلا مناسب من دا جو حقیقت مظن مت خان لا کہ جتو ہو علم اصولی علم کلامی جت و پیچیدہ مسائل پر علم بحث ہو چاض بینا علمائے علم کلام زرت سوچ کلامی علم کلام بارین جو کہ عقائد علم بلزمن حقیقت مظن مت با کا بزن مباخ دین و بحث بین خو بے دن ہوئے خطرہ بازن دوہری انسان اللہ خریدا کے مطابق دی پیچیدہ بحث کن کھوجو بوسف خری بات کا سل بھی کہ یو خری امیر المومنین حسالی حیاق وسی امام المتقین اسد اللہ غالب علب نب طالب علیہ وسلام حیاق بسی یو تومین بارن سے ہند کھولا حقیقت پہ مدو پا اور مت پن بحث بہن سسو لمستور لو ای خطرت پفن کہ رحیم اللہ عمران خدا دمی کے رحم سکھ کہ ار وقت رح خان ووری تو ٹھیک پو مزینس ہوا میتاد رہو اور خری حدین کو باہر مویوس حسی اعلان جو اشارئن اعلام تو لقاغ قرآن بار دل بھی دی حقیقت و دی کڑے بارینا یا نہیں یو فری مولانا امام رضاء حقوق سانگ خری بھی حق سانگ یا نواسی دورین سوال بھی کی مولا قرآن حادثِ نہ قدیم نظب یعنی مولا پذل بھائی خدان دعمِ سہمزاد خزان ال قرآن حادث ان در اقدہ مثقل فن قدیم اندرس مسکل مثقل فن خزان الخاث جو قرآن جس مقصد کے لیے بھیجے قرآن حکم کن المزن بس نہ دیکھا عمل بھی کدان کدان دی ہو بھری خزان الخاش حکم بسن فن دی بہت کنی لیے چاپ قرآن جو ہے کو کہ پھر بھی آپ قسل بھی ہیں یا بھی مخلاص ان پر قرآن جو ہے وہ کئی زاویے سے دیکھا جا سکتا ہے قرآن حادثہ قرآن قدیم سائن ایک خاص زمانی نے بابا شروس و فنوانی کا یبدالبی مباف ہی ماسوس زمانی نے بابا شروع اور پڑھا جانے جگہ لکھا جانے لگا اور دہ ننوان قرآن حادث سائن اور علم ان علمی حیثیت کا ازل العزلین علم الہی یت بھی حصہ کا اس کے قرآن قدیم و بحث نباحث بی ادبی جگڑا بےعدی چیش مین بلکہ جو دونوں طرف سے جو لا تسلیم ممبیا اور شیشی نظریں اور خریف ممرضۂ فاقو نسان دقلم سونس یو بھری جو ہے جو سلد جدید علماء اسلام جی نظر و شاستی فاقے بالکل یا نظر قائل سونسد اور حقیقت گپی اختلافات کو نین تعریفی عمر کتاب تفصیرِ نمونی ایرانی جو سوسی مشہور معادس کو لینگن اور مغصر کو لینگن تبصر نمنہ کو پندرہ علما سے مشین کو نبیس پہ شعبین دومین سان جو سے یا بحث پہ بس نہ دینوں اچھا یا پہ یا آخر و دیکھوں پھر بھی آپسے دین لکھوں سے کہ بھائی جو ہے ایک زمانہ تھا قرآن حادثیم دیبکا با حسب سے مسمان کُن بہت بڑا جگڑوں فجنوں خوفن لیکن جو صحیح دی بار غور فکر مسوں کی وجہ سے دِباس خوفین چک میں نہ قرآن ایسا کتاب نہیں تھا جو صرف ایک زاویے سے دیکھا جائے قرآن ہر جاویے سے بالکل شاست یا نزد قرآن جو ہے علم الحی کا حصہ کا قدیمً اور ایک خاص زمانی نے بب بب صوفی لحاظ کا دھو حادث ہونا جی جھگڑوں گی و حل بیجا رہے حقیقت مزین مت پر جی جھگڑوں بنسوخ میں نہ قرآن ایک لحاظ سے حادث ایک لحاظ کا قدیم نیس کا اندر تفصیل آیات آیت مام ذکر دعایت کو کہ جو بھی اللہ کی تفصیت نازل ہوتی ہے ہاں نہ ہی آتے محدثن کہ جو لوگ سنتے ہیں اور دو بار خواہوں سے انکار بھی جب دعایت و طالباً سربیائی شروع آیات کو نہیں ہوت اور قرآن دو جگہ آتے ہیں تو دی آیت کو ذیل نُاپ سے تبصر کی حرصت کی تبصر نمن کہ قرآن بالکل شاستی یا آنکھیں دوست قرآن ایک لحاظ سے حدیث بھی ہیں قرآن ایک لحاظ سے قدیم بھی ہیں اور جبکہ اس سے پہلے جو عالم اسلامی مختلف پھر قونی حسن التشا عقائد نو شروع قرآن حادث زندگ زور برس کے تعتبا ارسنت مختلف طاقنِ قرآن قدیم زندگی زور برس کے لیکن جدید علومی حقائق انمزن ہوئے ایسا بھی کا مسلمان کو لیا شاستی حقیہ نظر کون سن کہ قرآن اگل حل لحاظ سے ہاں جی صرف قدیم اند نظریوں سے صحیح من صرف حادث زند نظریوں سے صحیح من قرآن ایسی عظیم کتاب ہے جس کو کئی دعوی سے دیکھا جا سکتا ہے اور جن چاند ذات سامت بن قرآن ہاں جی. تو قریب ہاپسی کو ایک لحاظ سے حادث سانگ ایک لحاظ سے قدیم سن انسکا ان اور دیا کہ قریب ہاپسی ہاں جی بیان بس اللہ قادین ہوں اور جون جون علمی حقائق ٹولم حساب کا عالم اسلامی شغور محصر اللہ علماء ایک کلامی علماء کُ الدی حقیقت کو محسن میں وانا ہو جو خدا اللہ بہت بڑا شکر کا مقام ہے کہ یعنی کہ شاستی فیاقو سے آج سے چھ سو سات سو سال پہلے مطالعہ قرآن باری پہ دے جھگڑوں مشکل مولانا حل بسیں اور خری فافوں سے امت ناجو دے اختلافات کو لینا اور اہم ترین اختلاف سکھ جو الرحب سے اور امت پہ پیرم شام چی کی کیوں میں کوشش بھی دے بحث سک یا قرآن حادث اور قدیم بحث فین جی مشکل پخرف آپس ہیں حل و سنو سے قادین لوں اور کہ بھائی جو ہے اس جھگڑے میں ہم مثلاً کیوں پڑھتے ہیں یہاں جی غران دینوں چون چوں چکو جان کے درپے ہو جاتے ہیں ہرادشاہ چکو چکولا تخیر بھی قرآن حادث نے قدیم کا جب کہ حقیقت پہ غور وینا جو اس کے آ کے دو دونوں کو جو ہے اس کا اللہ حادثین قادیم خان شیخ فن تمام عثمان کن اللہ زیرخریف آپسی پیر و کا عثمان کن جم بے اور رف عمل عمل اختلاف عقائد ناجو بن بس ہم ترین معذور نے شخص شاطر شاپسی یا قرآن حادث اور قادیم عباس فین قرآن شدہ دیپا قرآن عقائد عنوان کا قرآن چیک بغسند ادان شاء اللہ خلاصہ میں مختصر طور گزارش ہی. کہ قرآن جو ہے جس زمانی کا چوپ زیادہ آتی ننگ خامونی نوں مسلمان جی کو اہمیت نہیں دیتے ہاں جی وہ قرآن پاک لیتے کوشش ہر صورت ہر صورت اگر یہاں یہاں ننگا یہ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے اور ایک صالح ڈاکٹر بن جائے یقیناً آپ کی خواہش یہی ہوگی کہ میرے بچہ ڈاکٹر ہو اور صالح ڈاکٹر ہو تو یقیناً جو ہے قرآن قرآن جو ہے ان سے قرآن کم از کم ترجمہ تو جن سو سمیت ہوا قرآن ہو حلال حرام کن بحث جہنم خدا ہاں جی اللہ ہی معرفت سمیت سمت ہوا قرآن معرفت سو سمت ہوا انسانی نازون دی جی ایمانی طاقتوں بنو ق قرآن دیو قرآن ہے جو انسانی آخروی زندگی میں حقیقت پہ قرآن بین بس دو حیثیت پہ تم تم کو دنیاوی زندگی میں حیثیت پسند تامز ہو دنیا آج کے انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں بس یہیں مجھے گاڑی ہو یہیں مجھے مال و دولت ہو یہیں مجھے خوشیاں ہو یہ مجھے اچھے جگہوں پر جگہ ملے یوں کا پورا توجہ ہو فوکس ہو اور خیات زندگی میں وجہ سے کہا ہاں ڈاکٹر انسان لوگوں کو اعتماد نہیں ہو رہا ہے لے یوسمین بھی یاد ٹیسٹ صحیح ٹیسٹ مین دینا یوسمین بھی خواہ کا مشن ڈالا چننا یوسمن کن زمین دینا صحیح من دینا جی جی شکو کو شبہات کو مقدس پیشوں سے زیادہ متام سے وجہ حسین لوگ قرآن نظہاری والد قرآن دے بھی کسی بھی ہانجی دن دنیا کا مسلمان کو ناجو بھی کاروبار کن ہاں جی ملاوت میں بھی چیز سیکھتا امن نہ رہنا ایک دا, جی. دو نمبری چیز میں بازار کو نہیں ان میں بھی دو نمبری چیز مار ان دو نمبری چیز چائے دو نمبری چیز حتیٰ ہاں جی جانور کو نہیں نہ عموماً صبح سے اچھا میون رحمت پہ بیچتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو سوال ٹی وی تھوڑے دیں دے لوگوں کی زندگی کا اصلاً میون احساس میں جنگا مچین یا سامہ قرآن بنندی وانا ان شد بنو اسی دنیا نو آسائش و لانا شرد یہ آرام و راحت یو زندگی ہدف سوشت آخرت نجات و آخرت بیش امیت یعنی محسوس و احمد چھان میں اذاف کا ہم پر خوف نہیں ہے ہاں خدا نے رسول حکم پاسداری کام کو نجات خوف شمت احترام جمت قرآن سر حکم کو ٹھکرائے قرآن حاضی دونوں غزل اہمیت میں وجہ سے کیا توجہ ہوگا ہمیں دنیا کی وجہ سے کیا عدالتی مشکلات کا منگاتی معاشرے دی تو حکمران طبقوں نے مشکلات بھی نسائیں اسی وجہ سے باسانی نے ہر طرف جو ہے عوامی حقوق ضائع بھی امید پا حلف بھی امید پا ہو کوشی میں وجہ پسان یہاں یا ہمیں شوگنا تھا نہیں گوا نہیں بنوں تو خریدا زیاد کنہ سامہ قرآن ضرور پڑھائیں اس کا ترجمہ حد تک ضرور پڑھائیں تفسیر مثلاً ترجمہ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے خدا سدی شعب یعنی ہوشیارا تاشق یا بلفاش مطالف لیں گے قسم جب سہمہ ذات و صدی صعب و تاشق خدا سندی صعب تاشق یا ابلفاص مطاف صرف مغو بختون پہ تامل کرتی عام لشب میں بے بس شعب و تاشی اور خدا شعبہ خدا سے یعنی دنیا زندگی سے اور یعنی آخرتِ زندگی سے سعادت مند بھی خدا سے شعبہ حاصل خریدۂ نبی کا اور نبی سے سال بغام دشمن کنن جنگ بس خوریا صاحب کو نغان خریہ اہل پامہ سے ہر قسم قربانی جس لحمہ شعبے جو شعبے ہوئی موزن میں کوشش بچوں تعلیمات کو موزن میں کوشش بش دون و خدا سے غتی زندگی حربت رہنمائی مزن بے کوشش بش اولاد کو دی زندگی شاعل خدا سے ماہانہ ہزاروں روپے چھ چھ ہزار دس دس ہزار پندرہ بیس ہزار ہمیں خرچہ لیکن سہمہ قرآن بحفو اللہ یہ اسب اللہ یہ تعلیمہ توضیح کی استب اس کے لیے ہاں جی سو روزانہ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ماہانہ خرچ روزانہ تو شو ماہانہ خرچ کرنے کے لیے تو پھر اس طرح یعنی کہ اولاد دین اولاد تو سالفال صالح پٹ بٹن طرح جو ہے نا اولاد کو ڈاکٹر بو چو ایک ملدان میں تو انجینئر بھی چوک ملدان میں تو ہاں چوکو سیاسی بھی تھی چوک چوک و استاد تھے ٹیچر تھے چوک ملدان میں تو چوکو بابو جی چوک ملدان میں تو خدشہ بھی تو ہو حلال حرام محض میالہ دینی لین چینچوں میں خارشہ بےگوش دے خادشوں پورا کا پورا ثواب ہو ہی بھاری تو نہیں یا سب یا من بے خرچ واسن فوال قرآن ثبل <سؤال> من بے دے پہ فرصلا عبادت ان بلا اخلا الخرہ <سؤال> قبل شرت حلان حلان ثبل یہاں ملچ خرچہ ارے اولاد کا سوسے کا وہ سب ارے آغرت حاصل نہ آپ کے لیے جمع ہو گیا خدائی حکم ہو جن بے خدائے حکم بزن حلال حلال بس احساس بھری احساس ہے ثواب اور حاضر قرآن بشرف تبالقاً تاشقہ جل بس نہ محفوق خدا سے قرآن آئے بے الخدان دعالمی سے امت محمد خدان عالم درگاہ نے امت شت رسول یا عرب ان عرب تخذ قرآن محجورہ خدان دعم درگاہ نبی سے کاروبار نگارہ قوم شا لس جنہوں جذہوں تاریخ فیصلہ بھیج درے شفبہ پہ شوز ہونا جانے والے کتنے مقام غور ان کے بل بل یہاں والے رسول کو شفات امیدین وہاں یو زباں خدا عالم درگاہ مدا قرآن تھاری سے ہو جا سکا نہ شکوہ بھیجنا پھر شفحات میں یعنی جانے والے صوت بینش بونا پھر وہاں ہمارے فریات پھر کون سنے گا شفات کیسے کہ کی؟ یونی شفات کے ناتی گناخن باشندے ہوئے تو حال بات لیکن غرم قرآن نے تاری سو وجہ گا غرم قرآن اہمیت میں کی وجہ سیکھا مرنگتی حفا اللہ قرآن مذہب کی وجہ گا مرنگِ حفا اللہ قرآن تعلیمات کو جیسے آشنا و مچوخ وجہ گا سیکھا مرنگاتی اولاد کن خط نتیذات پسند قرآن نظام لچان سا پتہ و مسوخ وجہ سیکھا جنہوں نے بالکل دھارن دکھ وجہ سے مختلف گناہ خونی گا بلا خوف و خطر غرام مرتقی بت ترین آج کے انسان چاند سے شبہ پر دوسروں کے مال کھا جاتے ہیں چاند سے زیادہ حوف مت پر رشوت کھا جاتے ہیں ذرا خوف مت پر لوگوں کے مال چھین کے کھا جاتے ہیں ذرا خوف پر کروڑوں میں لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں مختلف عہدوں نے درست نہ غلط دوں استعمال پہ جم گا میں چاول جُم گا میں چاول پتےرا جم گا ہمیں اسلامہ شعبوں جس طرح ہمیں شعبے کا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا اس عمر نے اس کو جاننے کی کوشش نہیں کیا جنہوں نے تحریر وجہ ہے دین عمر بد باتی کا شکار ہے ہر جگہ بدمنی ہے دشمنی ہے عداوت ہے بغض ہے نفرتیں ہیں ہاں جی قاتل وغارت گری ہیں مسلمان مسلمان کا خون بہار ہیں یہ قرآن نے تو بائی بائی بنایا تھا نا اگر ہم قرآن کو سمجھتے تو ہم کیوں لڑتے ہیں دوسرے کے خلاف قرآن نے تو وہ کہا تھا ایک دوسرے کے خلاف تم بد گمانی بھی نہیں کرو لڑنا تو چھوڑو قاتل و قالتوں کو چھوڑو قرآن تو کام المنوں نے خواتون کہا فاصل و بین اخویم کا جھگڑا سونے سلا بے بم سے دو ڈر سے دو بھائی بھائی ویسے تو جوں کہ امت شاہوں قرآن حاریم وانا قرآن جیسے دور وانا قرآن حقائق معاشرے میں سرمایہ حکمران طبقہ ان سے نزاں انشک ان سے نظام اللہ کنجوئی علوم کنجوئی حقائق متعمن دلی نظام جس بس بختے کے شکار میں دنگا عمل دس بستا شادی جس طرح دنیا شعل آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں دونوں ڈرا خرچہ لیکن اس کا ایک بٹ دس حصہ اس کا ایک بٹ بیس حصہ جو ہے اس کا بیسواں حصہ تو آپ بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے بھی خرض کو رہی تھی میں دن گا ملو شعر تھی دن گا ہم اس بات کو نہ بولیں نہ بولیں بچہ سالے ہوئے من جب تک خدا مجنسوں سے خدا خدائی حکم کن مجنسوں سے پا بچہ قوم ملت مصب انسانیت فلاح فرص بخن من جب تک کھولو خدا پیغمبر خدائی حکم کو قرآن حکم کُن مجنسوں سے پا چلن وزن میں من قرآن ذب وغسپین جس طرح باقی علوم پڑھنا پڑتا ہے قرآن ذب وغسپین دینی شرط حلال حرام کن ضرب وغفین معنی ضروری حکم کن ذربین حسن قرآن ایک سمندرین علم و معرفت سمندرین جس سمندر بن انسان سے سوسائی استجاع کے مطابق کھولو خوش نہ کچھ حاصل بھی ضروری علوم کن خواہش رات المستی سید اللہ بن کھات پی بوجھ چکولو لوگ وغیرہ تو اس کو معمولی نہ سمجھیے تو شرط رفلہ ضرور جو ہے قرآن کچھ نہ کچھ تعلیمات کو سمجھو کہ قرآن کا از کم یا سرسری ترجمہ حد تک بنانا حفاظلہ تو ان کا حق ہے یعنی کہ اولاد کو نمتیں کا حق کہ آپ اس کو اتنی تعلیم دے دیں کہ قرآن ساتھ سرسی ترجمہ تو سمجھ جائے شعریت یہ وف باب و میں باب و تہرت ہی ہمشہ بے فاغ روزہ غذو غسل پھکل محضن بچو اور باسی شدہ بنیادی اقاد محزن بچو یہ بچوں کا حق ہے سوج بونو حق تو خون آخرت سنوار خون دنیا رسول بل حق رسول یہ بھی ان کا حق ہے صحیح معرفتوں سے ادانا سمجھا عمل جو عمل اولاد کو کے سے زیادہ اسلام